یس عن الخمر انل اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں خمر کہتے ہیں اس شراب کو جو بنیادی طور پر انگور سے بنائی جائے کشمش سے بنائی جائے منقع سے بنائی جائے جی کشمش سمجھتے ہیں ہم اس سے بنائی جائے یہ جو شرابیں ہیں کشمش کھجور منقہ اور اور اور کیا تھا انگور یہ چار یا بعض منقہ اور انگور چونکہ ایک معنی میں لیتے ہیں تو تین یہ تین یا چار قسم کی شرابوں کو کہتے ہیں خمر کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے خمار اوڑنی کیونکہ عورت کے سر کو وہ ڈھانپ لیتی ہے ی سے خمت کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے تو آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں اب خمر کو ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خمر کس کو کہا جاتا تھا یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ شراب سے کر لیں شرابیں تو بیسیوں طرح کی اب ہیں جو بن رہی ہیں اس زمانے میں وہ نہیں ہوتی تھی تو شراب اس کی حرمت قطعی اور یقینی ہے لیکن اس کے باوجود خمر کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے ول میسر اور اشاط فرمایا جوئے کے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں الفی حما آپ کہیے ان دونوں میں اسم کبیر بہت بڑا گنا یہ بہت بڑے گنا کی چیزیں خمر جب یہ چار شرابیں ہوئی تو یہ ہیں اصل میں حرام نجس اور ناپاک اور ان چار شرابوں کے علاوہ ہمارے نزدیک پھر شراب کا کیا حکم ہے حنفی فکہ کہتے ہیں کہ ان چار شرابوں کے علاوہ جو شراب بنتی ہے اس کا خارجی استعمال جائز اور داخلی استعمال پھر بھی ہرا خارجی استعمال کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں ظاہر میں کہیں لگانی پڑ گئی دوائی کے طور پہ تو وہ کہتے ہیں وہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح اگر میڈیسن میں کسی چیز میں انہوں نے ملا دی مثلاً الکوہل ہے کسی چیز میں انہوں نے ملا دی تو وہ کہتے ہیں کہ اس دوائی کا پینا بھی جائز ہے اور اس کا ویسے نشے کے طور پہ پینا وہ حرام کوئی بھی شرح جو نشہ لاتی ہے اس کا پینا حرام یہ تو اصول کی بات ہوگی رہ گئی خارچی استعمال تو حنفی فکہ نے وہ کہتے ہیں کہ خمر کا استعمال نہ ہو تو اسپرٹ جو بنائی جاتی ہے یہ اسپرٹ بھی کئی طرح سے بنتی ہے اور اسپرٹ کا جو فارمولہ بریٹانیکا وغیرہ میں لکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھیں اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ انگور سے نہیں بنائی جاتی ان چیزوں سے نہیں بنائی جاتی اور انگور کی اسپرٹ اس زمانے میں کہاں اتنی پروڈکشن ہو سکتی ہے تو اتنی مہنگی ہو جائے کہ لوگ تو اسے خرید بھی نہ سکیں تو اس لیے جتنی بھی شرابیں اس کے علاوہ ہیں وہ دوائی میں شامل کی جاتی ہیں ہمارے ہاں وہ بھی درست ہیں کیونکہ یہ مار تل تول مسئلہ اٹھا تھا اس وقت جب نئے نئے ہندوستان میں شراب آنی شروع انگلش دوائیاں میڈیسن آنی شروع ہوئی تو اس وقت تو حکیم لوگ ہوا کرتے تھے ہر طرف تو فتویٰ یہ لیا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیے ان دواؤں میں تو اسپرٹ ملی ہوتی ہے یہ جائز ہیں یا نہیں تو اس وقت کے جتنے بڑے بڑے عقابر علمات ہندوستان کے ان سب نے کہا کہ اگر اس میں خمر نہیں ملی بھی ہوتی بلکہ شراب کی دوسری قسمیں الکوہل کی تو یہ جائز ہے اور یہ درست ہے اس کا پینا دوا کا اور اسی مسئلے سے جب خارجی استعمال اس کا درست قرار دیا گیا تو انہوں نے کہا جتنے بھی پرفیومز ہیں جن میں الکوہل ملی ہوتی ہے ان کا لگانا بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں اور اس کی آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کفایت المفتی آپ دیکھیے گا اس میں مفتی صاحب نے بہت طویل مباحث اس سلسلے میں لکھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شراب کی حرمت کے یہ معاملات خارجی طور پر نہیں ہے یعنی خلاصہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کا بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں شراب کا پینا کسی بھی قسم کی ہے جو نشا لاتی ہے وہ تو یقیناً حرام ہے لیکن اس کو میڈیسن کے طور پہ ظاہر میں استعمال کرنا وہ کہتے ہیں اس میں غربت نہیں بشرتے کہ وہ ان چار بنیادی شرابوں میں سے نہ یہ ہے اس کا خلاف کل تھوڑی سی بات اس پہ اور کریں گے انشاءاللہ اللہ نے فرمایا کلفی ہی ما اسمن کبیر اور ان سے کہیے اس میں بڑا گناہ ہے وہ منافڑے اور اس کے فائدے بھی ہیں لناس لوگوں کے لیے یا اس پہ کل بات انشاءاللہ کر دیں گے اس کی تشریح کل کر دیں گے کہ اور بھی دو تین باتیں ذہن میں آ رہی ہیں تو وقت ہو جائے گی الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آئٹ نمبر ایک سو انیس میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یس کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان الخمر خمر کے بارے میں والمیسر اور میسر کے بارے میں تو دو باتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں اور خمر کہتے ہیں اس شراب کو اس پینے کی نشہ آور چیز کو جو بنیادی طور پر تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے بھی تیار کی جائے حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو خمر ہے نسائی کی روایت میں آیا ہے کہ آپ نے دو درختوں کے لیے اشارہ فرمایا اور آپ نے کہا کہ ان سے جو چیز بنتی ہے وہ خمر ہے ایک کھجور کے لیے اور ایک اشارہ فرمایا انگور کے لیے تو جو شراب بھی انگور سے بنے اس کے متعلق یہ کہتے تھے عرب کہ یہ خمر ہے اور جو شراب بھی کھجور سے بنے وہ بھی خمر ہے اور بعض دیگر روایات کی وجہ سے فکہا نے اور محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو شراب بھی ایسا مشروب جو نشہ آور ہو اور کشمش سے بنے وہ بھی خمر ہے اور کشمش اور کھجور سے جو چیزیں بنتی ہیں بلکہ یوں کہیے کہ کھجور کی دونوں قسمیں خوجور جو ہے خشک ہو جائے چھارے جنہیں کہتے ہیں اس کے ذریعے بنے یا انگول یا کھجور تر ہو اس کے ذریعے بنے ہر قسم کی ان چاروں چیزوں یا تین چیزوں سے بننے والی شراب سے کہا گیا ہے حرام سب سے پہلے کونب جو حدیث میں لفظ آیا ہے انگور کا اور انگور میں کوئی بھی انگور مراد لیے جا سکتے ہیں تھوڑے چھوٹے انگوروں بڑے انگوروں اس کی دونوں قسمیں اور اس کے بعد زبیب زبیب کا مطلب ہے منقہ منقہ سمجھتے ہیں منقہ شک ہوتا ہے نا انگور میوہ کس ہاں؟ بیج والے جو انگور کئی قسم کے ہوتے ہیں منقہ تیسری چیز جس سے شراب یا خمر بنتی ہے اس کے متعلق فرمایا کہ رتب کھجور یعنی ایسی جو تر ہو اور تمر بھی کھجور کے معنی میں ہی تو اسے تین قسم قرار دے لیں چار قسم قرار دے لیں خمر کا اطلاع چونکہ ان پر ہوتا ہے اس لیے یہ بتایا گیا کہ یہ چاروں یا تین قسم کی شرابیں یہ بالکل قطع حرام ہیں نجس ہیں اور ان کے علاوہ کسی چیز سے شراب جو بنے گی پینے کے لیے اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت تو اس کی یہ ہے کہ وہ نشہ آور ہے اور نشہ آور ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہے اور ایک اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ پینے کے لیے بنائی گئی ہے لیکن بنیادی طور پر ان چیزوں سے چونکہ نہیں بنائی گئی تو اللہ نے ان چیزوں کے لیے حکم دیا ہے حرمت کا تو پینے کے سلسلے میں تو وہ حرام رہے گی لیکن اس کا خارجی استعمال جائز اور درست ہوگا اس لیے وہ پاک مانی گئی ہے پاک اسے کہا گیا ہے اور اس میں فکاہ کا بہت اختلاف اور مباحث رہی ہیں ایک تو چیز ہے کہ ہر وہ چیز جسے پینے کے لیے استعمال کیا جائے اور نشہ آور ہو اور اس پہ نشے کی تعریف آتی ہو صادق تو وہ چیز پینا اس کا سب کے نزدیک ممنوع ہے حرام ہے کوئی اسے جائز نہیں کہتا مسئلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ خمر کا کیا حکم ہے اور خمر کے علاوہ یہ کہ خمر بنتی کس چیز سے ہے تو حنفی فا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے متعلق کہا ہے کہ یہ بنتی ہے ان چیزوں سے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنا مسلک یہ تھا کہ شراب یہ جو خمر ہے یہ شہد سے بھی بنتی ہے اور وہ اسے درست بھی قرار دیتے تھے لیکن پینے کے معنی میں نہیں بلکہ وہ اسے خارج میں استعمال کے لیے پاک سمجھتے تھے اور حنفی فکاہ نے جہاں اس پر بحث کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان چار یا تین چیزوں سے جو بنتی ہے وہ بالاتفاق ناپاک ہے اور ان کے علاوہ کسی چیز سے بنائی جائے مثلا گنے سے بنائی جائے مثلا سیب سے بنائی جائے یا گندم سے یا کسی بھی اور چیز سے بنائی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ کے نزدیک تو وہ پھر بھی ناپاک رہتی ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ اس کے استعمال کی خارجی طور پر بھی اجازت نہیں دیتے تھے اس لیے حنفی فقہا کہا ہاں عوام کے لیے جو فتویٰ ملے گا وہ یہی کہتے لکھتے نظر آئیں گے کہ وہ کہتے ہیں یہ بھی ناپاک ہے اس کا استعمال نہ کرو اور امام بو حنیفا اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ خارجی طور پر پاک ہے تو جب انہوں نے خارجی طور پر اسے پاک قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک نہیں ہوا کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوا اور خارج میں اس کا استعمال درست قرار دیا گیا مثلاً کسی آدمی کو زخم ہو گیا اور اس نے زخم کو اس سے دھونا چاہا تو یہ اس کے لیے جائز ہے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کفایت المفتی میں اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے اور حدیث میں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں جس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو زخم ہو گیا لڑائی میں تو انہوں نے شراب سے اسے دھلوایا تاکہ اس سے صحت حاصل کریں خون بہنا رک جائے تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا اور حضرت عمر رضی اللہ کو لکھا تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اسے درست قرار دیا اور انہوں نے ان کے فعل کا انکار نہیں کیا نہ اس پہ رد کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ جو باقی قسم کی شرابیں ہیں ان کا پینا وہ تو واقعی حرام ہے لیکن خارجی استعمال ان کا درست ہے جائز ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے جب اس فتوے کو صحیح طور پر سمجھا نہیں تو وہ کہنے لگے کہ جناب حنفیوں کے ہاں تو شراب بھی جائز ہے دیکھیے ہر قسم طرح کی سوائے قمت کے باقی شرابوں کو پاک لکھا ہے تو کسی چیز کا پاک ہونا الگ چیز ہے اور اس کا حلال ہونا ایک الگ چیز ہے اگر یہ دونوں جملے ایک ہی مانے جائیں کہ حلال اور پاک دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو اللہ نے کیوں فرمایا تھا پیچھے قرآن میں کہ ہلال طیبہ تم ایسی چیز کو کھا سکتے ہو جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو تو دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئیں ایک چیز کا حلال ہونا مسلم ہے لیکن ممکن ہے وہ پاک نہ ہو چوری کی بکری ہے چوری کا مرغہ ہے ظاہر ہے کہ وہ پاک تو ہے کہ اسے کھانے کے لیے گوشت اس کا پاک ہے لیکن یہ کہ وہ, پا... وہ... وہ... وہ حلال تو ہے لیکن پاک نہیں ہلال ہے جانور لیکن پاک نہیں ہے اسی طرح اور بہت سی مثالیں بھنگ کی ایک مثال دی تھی کہ بھنگ جو ہے وہ, وہ اس پہ کوئی آدمی بیٹھا اور بھنگ کی تری اور وہ اس کے کپڑوں میں لگ گئی تو وہ اس انسان کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے پاک ہوں گے لیکن کوئی انسان اب اسے کھانا بھی چاہے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کے لیے ویسے ہی حرام رہے گی تو اس لیے یہاں پر جو حکم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ یہ لوگ خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو اس صدی کے آغاز میں اصل میں یہ مباحث بہت زیادہ ہوئی پچھلی صدی کے آغاز میں جب انگلیش دوائیاں آنے لگیں تو ایک بحث اٹھی اس بات کی کہ انگلیش دوائیوں میں عام طور پر الکحل ملا ہوا ہوتا ہے تو وہ الکل جو ہے اس کا استعمال کیسا ہے تو اس وقت جو فقہا اور جو اچھے مفتی تھے انہوں نے کہا کہ اس میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے اور الکوحل کا خارجی استعمال تو بہرحال درست ہے کیونکہ امام ابو یوسف اور امام محمد امام ابو یوسف امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تو پاک ہے رہ گئی یہ بات کہ اس سے دوائی کا حاصل کرنا اور اس سے دوائی کا استعمال کرنا انہوں نے اسے بھی جائز قرار دیا کیونکہ انہوں نے کہا یہ الکوہل جو ہے یہ بالکل ان پانچ چیزوں ان چار یا تین چیزوں سے حاصل نہیں کی جاتی اس لیے دوا میں جب ملا دی جائے گی تو دو وجہ سے اس کا جواز قرار پایا ایک تو یہ وجہ ہو گئی اور دوسرے یہ ہے کہ الکوہل اس میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے دوائی میں کہ اس کو کوئی آدمی اگر اینالائز کرے اور پھر اس سے پلٹا کر الکوہل اس سے نکالنا چاہے تو وہ الکوہل نہیں نکال سکتا اس کی کمپوزیشن ہی ایسی بن جاتی ہے تو کمپوزیشن جب چینج ہو جائے کسی چیز کی اتنی شدید کہ اسے اصل حالت کی طرف نہ لوٹایا جائے یا لوٹایا نہ جا سکے تو کہا اسے بھی پاک قرار دیتے ہیں ناپاک چیز کی حالت جب بدل جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے اس کی مثال ایسے سمجھ دیجئے جیسے گوبر ہے تو یہ ناپاک ہے لیکن یہ جب خشک ہو کے اپلا بن جاتا ہے تو پھر پاک ہے کسی انسان کے کپڑوں پہ گوبر لگ جائے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ ناپاک ہو گئے اور فرض کر لیجئے اپلا کسی خاتون کے اس نے دیہات میں جیسے اٹھاتیا اٹھایا اور کپڑے میں لگا رہ گیا کوئی اس کا ٹکڑا اس کی اوڑنی میں لگا ہوا رہ گیا اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو اس کی نماز درست ہو جائے گی تو دونوں چیزوں میں فرق ہے اور اس کی ایک اور بنیاد بھی ہے اور وہ یہ کہ ارائنا قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ لوگ جا کے اپنے خیموں میں اپنے بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہیں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اونٹیوں پر متعین کر دیا کہ ان کا دودھ نکالیں اور وہاں پر رہیں اور انہوں نے جا کر اونٹوں کے ساتھ کیا کیا کہ وہ لوٹ کر لے گئے اور مال اسباب اور یہ چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑوایا اور آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کروائی جو اصل بات اس میں آتی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو خارش ہو گئی بہت زیادہ شدید خجلی ان سب کے جسم میں شروع ہو گئی تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب دونوں چیزیں پیو اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے جب یہ ٹھیک ہو گئے تو صحیح بخاری میں آیا ہے کہ انہوں نے قتل بھی کیا اور اونٹمیاں بھی لے کے بھاگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ حد جاری فرمائی اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں اندھے ہو گئے اور پھر اس کے بعد انہیں پھانسی دی گئی یہ ساری چیزیں آتی ہیں یہ جو الفاظ آئے ہیں حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشاب کا پینے کا حکم دیا اس پہ فکاہ نے بحث کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کچھ حضرات تو اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اصولی ایک بحث انہوں نے چھڑی ہے اور اصولی بحث یہ کہ کیا حرام سے علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا حرام سے علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کچھ فکاہ تو اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں حرام سے علاج ہو ہی نہیں سکتا یہ جو کچھ رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا تھا یہ اللہ کی جانب سے وہی تھی اور وہی کے ذریعے پتہ چلا کہ ان کی خارش اور خجلی کی شفا پیشاب کے پینے میں اونوں کے استیاد رسول آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اور کسی کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور کچھ فکا اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا اور آپ نے بتایا اور اللہ نے اس اجتہاد کے رد میں کوئی چیز نازل نہیں کی منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک چیزوں سے علاج ہو سکتا ہے تو وہ اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ الکوہل سے اگر کوئی علاج کرنا چاہے تو اس کا علاج کرنا درست ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت ہیں اس حدیث کی بنیاد پر اور دوسری چیز یہ خمر کے بارے میں کہ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر حدیث میں جو آیا ہے جن شرابوں کو ناجائز قرار دیا ہے ان میں ایک قسم وہ ہے جو کھجور سے بنے ایک قسم وہ ہے جو, جو انگور سے بنے اور کھجور کی دونوں قسمیں چاہے وہ تروں اور چاہے وہ خشکوں اور منقع زبیب جو ہے اس سے بنے یہ شرابیں تو ہو گئی بنیادی طور پہ حرام جن کا پینا اور خارج کا استعمال سب ناجائز ہو گیا اور وہ شراب جو دوسری ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی چیز سے بنائی جائے اگر اس میں نشہ ہے تو پینا اس کا بھی حرام ہے لیکن یہ کہ اس کے خارج کا استعمال درست ہے ساری بحث جو فکاہ نے کی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور وہ یہ ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں کہ شراب خمر کا کیا حکم ہے شراب کو پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے یہ ایسا حکم تھا کہ تدریجن آگے کی طرف بڑھا ہے روزے کا حکم اوپر سے نیچے کی طرف آیا ہے اور شراب کا حکم آہستہ آہستہ یہ حرام ہوئی ہے کیونکہ اگر اسلام پہلے دن یہ کہہ دیتی وہی کہ شراب تم پر حرام ہے بڑا مشکل تھا لوگوں کو چھوڑنا ان کی گٹھی میں شراب پڑی اس لیے چار آیات اللہ تعالی نے اس سلسلے میں نازل کی ہیں سب سے پہلی آیت تو چودویں پارے میں سورہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ مقام دیکھیے وہاں سے شراب کی طرف اشارہ یہ ملتا ہے کہ وہ چیز حرام ہے یا یہ کہ ناپاک ہے سورہ ناہل چودواں پارہ اور آیت نمبر اس کی سکسٹی سیون سورہ ناہل چودواں پارہ اور سڑسٹھ نمبر اس کی آیت ہے ملی اچھا جی اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وہ من ثمارات ومن سمارات, سمارات نخیل اور تم نخیل جو ہے اس کے سمرات سے کھجور کے جو درخت ان کے سمرات سے ولا اور انگوروں سے تب تخونا بناتے ہو من ہو اس سے سکرن نشے کی چیز ورزکن حسنا اور اچھا رزق بھی ہے تمہارا وہ تو رزق ہسنا کے مقابلے میں کیا لائے سکر نشہ آور چیزیں ان فیض علی کا اور اس بات میں لایت اللہ قومی یا عقل والوں کے لیے بڑا سامان ہے سمجھنے کا عقل والے ہوں تو سمجھیں کہ اللہ نے پاک رزق کے مقابلے میں سکر کا نشہ آور چیزوں کا ذکر کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے بڑا سامان ہے کچھ لوگوں نے تو اسی وقت چھوڑ دی انہوں نے کہا اللہ نے جہاں ایک طرف رزق حسنا فرمایا اور دوسری طرف سکر کی چیزیں فرمائیں جو چیزیں نشہ آور ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ان چیزوں سے باز آ جانا چاہیے رک جانا چاہیے یہ پہلا حکم تھا جو شراب کے بارے میں نازل ہوا ہے اور است عمر رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے لیے شراب کا کوئی حکم جاری کرے شراب کے متعلق کہ یہ حرام ہو جائے اور دوسری آیت کریمہ وہ ہے سورہ بقرہ کی یہ جس کو اب ہم نے پڑھا ہے کہ اس النا کان الخمر والمیسر اور آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں لفیما آپ کہیے ان دونوں میں اسم کبیر بہت بڑا گنا ہے اسم ہر وہ چیز جو نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنے اس کے لیے فرمایا کہ اسم کبیر یہ بہت بڑا گنا ہے وہ منافی الناس اور لوگوں کا فائدہ بھی ہے اس میں میسر جا یوسر آسانی یاسر وہ جو آسانی کو پیدا کرتا ہے اور اسی سے یاسر اس کو بھی کہنے لگے جو لوگوں کے لیے جوا کھیلنے کا سامان پیدا کرتا ہے اور اچھے معنی میں بھی ہے یاسر کہ وہ لوگوں کے لیے یسر آسانی پیدا کرتا ہے تو میسر جو مال آسانی سے ہاتھ میں آ جائے جس کے لیے محنت نہ کرنی پڑے جتنے بھی جوئے کی اقسام تھیں وہ سب اس میں آ گئیں اور شراب یہ ہو گئی تو دونوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں قل ہما اسم کبیر آپ کے یہ اس میں بہت بڑا گنا ہے و منافی الناس اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں نفع نہ ہو استعمر میں وہ اسمو ہوما لیکن دیکھو ان دونوں کا گنا اکبر من نفعهما ان دونوں کے نفے سے زیادہ ہے گناہ زیادہ ہے اور نفع کم ہے اور یہ بہت بڑا اصول یہاں سے ہمیں مل گیا اور وہ یہ کہ جس چیز میں نقصان غالب ہو اور نفع کم ہو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے جس چیز میں بھی گناہ غالب ہے خدا کی نافرمانی غالب ہے دنیا کا نقصان غالب ہے اور نفع اس میں تھوڑا ہے اس چیز کو ترک کر دیا جائے اور دوسرا اصول اس سے یہ پتا چلا کہ اسمہما اکبر نفرحما کہ ان دونوں میں اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو گناہ زیادہ ہے اور نفع کم ہے تو معلوم ہوا کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائے بجائے اس کے کہ نفے والی چیزیں حاصل کرے کہ شریعت نے یہ بھی اصول بتا دیا کہ جو چیزیں نقصان دیتی ہیں پہلے تو تم ان کا کچھ حل کرو نا نفے کی باتیں اس کے بعد سوچنا جو حرام چیزیں ہیں پہلے انہیں دور کرو اور جائز اور حلال چیزیں پھر اس کے بعد تم ان کی فکر کرو اسے فقا اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دفع مذرت نقصان دہ چیزوں کو دور کرنا جلب منفرد نفع حاصل کرنے سے زیادہ مقدم ہے زیادہ ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو ہٹائے جو انسان کو نقصان دیتی ہیں دوسری آیت یہ نازل ہوئی اس پہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات ابھی کھلی نہیں اور اللہ سے کہیے کوئی اور چیز اس سلسلے میں نازل فرمائیں تیسری چیز جو شراب کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ سورہ نساء میں آپ دیکھیے پانچویں پارے میں اللہ تعالی نے اس سے ایک اسٹیپ اور آگے لیا ہے اور لوگوں کو بتایا کہ کیا چیزیں ہیں سورہ نساء کا وہ حصہ جو جی پانچویں پارے میں آیت نمبر تینتالیس فورٹی پارہ سورہ سرا اور آیت نمبر تینتالیس یہ تیسری آیت ہے جو شراب کے بارے میں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زینا اے ایمان والو لکرب السلات نماز کے قریب نہ پھٹکنا نماز کے قریب نہ جانا وانتم انتم سکارا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو حتی یہاں تک کہ وہ نشہ اتر جائے ما تقولون اور تمہیں علم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک دیکھو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بالکل نہیں جا سکتے نشے کی صورت میں نماز نہ پڑھنا یہ آیت کریمہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اس پہ بھی ایک بحث ہے وہ تو اسی وقت کریں گے لیکن یہ تیسرا حکم تھا جو شراب کے بارے میں نازل ہوا اب پابندی لگ گئی کہ نمازوں کے اوقات میں شراب نہیں پی جا سکتی یا نماز پڑھنے سے پہلے نہیں پی جا سکتی تین چیزیں ہو گئیں اور یہ عہد عہد کے بھی بعد کی آیات نازل ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عہد کے بعد کہیں شراب کی حرمت آئی ہے اور پھر آخری چیز جو تھی وہ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے چوتھی بات وہ آخری فرما دی سورہ مائدہ میں چھٹے پارے میں آپ دیکھیے آیت نمبر ہے نبے نائنٹی ساتویں پارے میں ملی؟ ساتویں پارے میں یہ آخری حکم آ اب شراب کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا زی نامن اے مان والو انم الخمر بلاشک کو شبہ خمر دیکھا آپ نے ہر جگہ خمر کا ذکر آ گیا نا پہلے پارے میں بھی یہ دوسرے میں بھی خمر ہے یہاں بھی خمر ہے تو ارشاد فرمایا کہ انم الخمر بلا شک کو شبہ خمر شراب والمیسر اور جوا بل انصاب اور یہ جو تم حصے مقرر کرتے ہو ول ازلام اور یہ جو تیر پان سے ڈالتے ہو لاٹریز جو آج کل کہلاتی ہیں رج سن یہ سب ناپاک من عمل الشیطان شیطان کا عمل ہے یہ فجتنبو بچنا ان سارے کاموں سے لال لقم تفل تک کہ تم فلاح پاچو ان نما یرید شیتان شیطان یہ چاہتا ہے کہ این یو کہ ان تمہارے درمیان دشمنی اور پھوک ڈالے بل بغا اور نفرتیں پیدا کرے پھر خمری ولم سر شراب پلا کر اور اس کے ساتھ ساتھ جوئے کے معاملے میں یہ اگر کرو گے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک تو تمہاری دشمنی بڑھے دوسری بات یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بغوا غصہ ایک دوسرے کے لیے ناچاکیاں یہ بڑھیں اور تیسری بات یہ سد من ذکر اللہ اللہ کی یاد سے شراب کے ذریعے تمہیں روکنا چاہتا ہے وہ انسلاح اور نماز پڑھنے سے روکنا چاہتا ہے وہ ان تم منتح باز آؤ گے یا نہیں پہل ان تم منتحون باز آنے والے ہو یا نہیں جیسے ڈراتے ہیں نا یہ ہے اس کا مفہوم پہل انتم منتخن رکو گے یا نہیں یہ جب آئے تعزیل ہوئی ہے تو بڑے بڑے لوگ جو شراب پیتے تھے انہوں نے کہا انتہائی نہ رب بن پردیگار بس باز آ گئے اللہ رک گئے آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسلسل اصرار کر رہے تھے انہوں نے بار بار عرض کیا اور دعا مانگتے رہے وہ خود کہتے تھے کہ میں اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ اللہ بین لنا بیان شافی اللہ واضح طور پر کوئی حکم اس شراب کا آ جائے کیونکہ میں اسے زمانہ جاہلیت میں بھی سمجھتا تھا کہ آدمی کے شرف اخلاق اور اس کے مقام اور مرتبے کے منافی ہے کہ وہ, وہ نشہ کر لے ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ جیسے کتا گلی میں پڑا ہوا ہوتا ہے ایسے ہی پی کے وہ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس میں اور اس جانور میں فرق کیا رہا تو مجھے اس سے شدید نفرت تھی اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بیانن شافیت اللہ کوئی ایسا بیان دے دے شراب کے بارے میں کوئی حکم جو بالکل واضح ہو اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا یہ چار چیزیں تھیں شراب کے بارے میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب حکم نازل ہوا ہے تو لوگوں کو بتایا کہ شراب نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ جن برتنوں میں تم پیتے ہو ان برتنوں کو بھی گھروں سے نکال کے پھینک دو اور ہستے انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اس وقت کسی کو شراب پلا رہا تھا اور اندازہ تھا کہ یہ حکم اب آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کسی بھی دن آ سکتی ہے کہ یہ چیزیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس کے منہ میں تھی نا شراب جب منادی آیا اور ڈھنڈورا پٹا کہ لوگوں خمر کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے تو جس کے منہ میں شراب تھی اس نے بھی پھینک دی اور انہوں نے کہا اللہ نے منع کر دیا ہے اب نہیں پی سکتے اور وہ کہتے ہیں اتنی شراب بہائی گئی مدینہ منورہ میں اس دن کہ میں نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں کبھی اتنی شراب نہیں دیکھی تھی ایسے ہو گیا جیسے سیلاب ایک طرح کا آ جاتا ہے ہر گھر میں سے برتن اٹھا کر توڑ کر نکال دیے گئے پھینک دیے گئے اور شراب پھینک دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے کے بعد ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دی ہے کیونکہ مارکیٹ میں تو برتن آتے تھے غیر مسلم بھی پیتے تھے مسلمان ہی تو نہیں تھے تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں کہیے کہ ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا وہ منافر اناس اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے فائدہ بھی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں نفع نہ ہو نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے لیکن اسموہما اکبر و منفر ان کا گناہ بہت زیادہ ہے منفا ان کے نفے پر ان کا نقصان بہت زیادہ غالب اسم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو نیکی کی راہ میں رکاوٹ بنے تو مطلب یہ کہ جو شراب ہے یہ نیکی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی دیکھو اس کو چھوڑ دو اور ختم کر دو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے ڈرایا اور آپ نے فرمایا کہ شارب الخمر اور شراب کا پینے والا کا آب دل وہ گناہ ایسا ہی کرتا ہے جیسے کسی بت کا پجاری اس بت کو پوجتا ہے اور حدیث میں آتا ہے آضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا پینے والا اللہ اس کی نماز کو اور دعا کو قبول کرنا چھوڑ دیتے یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں کہ نفرت دلائی گئی کہ انسانیت کے شرف اور مقام کے خلاف ہے اور اسلام نے ایسا لوگوں کے مزاج کو بدل دیا تھا طبیعت کو بدل دیا تھا کہ جو ہی حکم آیا ہے سب لوگوں نے توبہ کر لی جو جو جو پینے والے تھے چھوڑ دی بس ختم ہو گئی بات ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعتوں کو کر دیا تھا کہ جس موقع پہ نرمی چاہیے تھی نرم ہو گئے جس موقع پہ سختی چاہیے تھی سخت ہو گئے کنٹرول میں تھی ان کی اپنی طبیعت کہ اللہ کا حکم آتا تھا اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے تھے یہ مسئلہ ایسا ہے پہلا جس کی دونوں سمتیں یہاں اللہ تعالی نے پانچ مسائل ایسے بیان کیے ہیں جو زو جہت ہیں سوجحتین کا مطلب ہمارے اساتذہ یہ بیان کرتے تھے کہ اب جبکہ تعالیٰ نے انتظامی امور معاشرے کے لیے نازل کیے تو اس کے بعد پانچ مسئلے ایسے بیان کیے جن مسئلوں کے دونوں پہلو ہیں ایک پہلو خیر کا ہے ایک پہلو شر کا ہے اللہ نے بتایا ہے کہ اس میں جو خیر کا پہلو ہے اس سے تم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اگر شر کا غلبہ ہے برائی کا تو تم خیر کو نظر انداز کر دو اپنے آپ کو اس شر سے بچانا ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسرا مسئلہ جو زوج حتعین ہے جس کی دونوں سمتیں ہیں وہ اللہ عالما یس النا کا اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماضا یون فکون کیا چیز خرچ کریں اللہ کی راہ میں ایک سوال تو پہلے گزرا وہ کہاں ہے پیچھے تھا نا ایک آیت میں ہاں؟ بس ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لی کا ماضا کہتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں کل ما انفکتم وہاں اللہ نے یہ نہیں بتایا کیا چیز خرچ کریں اللہ نے کہا اصل میں تو تم یوں مجھ سے پوچھو کہ کن لوگوں پر خرچ کریں وہ حکم اس موقع کا یہی تھا اس سے ارشاد ہوا کہ ما ان تم جو بھی چیز تم خرچ کرو وہ اپنے والدین رشتے داروں اور فلاں فلان فلاں کے لیے خرچ کرو یہ بات ارشاد فرمائی ٹھیک اب وہی سوال دوبارہ اٹھا وہ یس الونا کا آپ سے کہتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں اب اس کا حقیقی جواب آ گیا کلف آپ کے یہ تمہاری ضروریات زندگی سے زیادہ جو چیز ہے نا بس اسے لا کی میں خرچ کر اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عما کہتے تھے کہ ہم صحابہ کے رضی اللہ عنہ کا سارا گروہ اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ چیزوں کے متعلق یہی سمجھتا تھا کہ اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور ہم دوسروں کو دے دیتے تھے حتیٰ کہ ہم میں سے جس کے پاس دو سواریاں تھیں وہ ایک سواری خود رکھ لیتا تھا دوسرا لوگوں کو دے دیتا تھا اور جس آدمی کے پاس دو جوڑے زیادہ تھے کپڑوں کے دو جوڑے زیادہ تھے اپنی ضروریات سے تو وہ دو جوڑے بھی دے دیتا تھا کوئی چیز ہمارے گھروں میں نہیں رہ گئی تھی جو ہماری ضروریات زندگی سے زیادہ اولی لف کہیے کہ جو چیزیں تمہاری ضرورت سے زائد ہیں ان کو تم کیا کرو ان کو دوسروں کے لیے چھوڑ دو اسی طرح کا ایک حکم آگے بھی آ رہا ہے اور فکہ نے اس کا استعمال کیا ہے وہاں پہنچ کے آپ کو پتا چلے گا اس حکم کو آج ضرور سنیے گا اور جہاں تک ہو سکے اس پہ عمل کرنا پتا چلے گا آپ کو کہ ہم مسلمان قرآن سے کتنے بے خبر ہیں اور شریعت کے احکامات سے کتنے بے خبر ہیں آپ کسی چیز پہ جو اب تک سنیے عمل چاہے نہ کیجئے لیکن وہ جو آگے آج ایک حکم آ رہا ہے نا جو فکاہ نے کیا ہے اس پر اچھی طرح غور کرنا کہ اللہ نے اس میں کیا کہا وہاں بھی انفاق کا مسئلہ ہے وہاں بات کریں گے کل الق کا مطلب جو تمہاری ضروریات زندگی سے زائد ہو اور اس کے لیے بڑی اچھی تعریف کہانی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی حقدار کا حق ضائع نہ ہو ایک بات ایک چیز گھر میں آپ کی ضرورت کی نہیں مگر وہ کسی اور کی ضرورت کی ہے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انسان اس چیز کو اٹھا کر خیرات کر دے مثلا باورچی خانے میں دس چیزیں پڑی ہیں وہ ہمارے تو کسی کام کی نہیں لیکن بیوی کے خواتین کے کام کی ہیں نا تو اب یہ تھوڑے ہی ہے کہ اس کی چیزوں کو اٹھا کر خدا کی راہ میں دے دے کہ اللہ نے کہا کل اف جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو ایک تو یہ کہا ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ اپنے مصارف میں بھی تنگی نہ ہو مطلب یہ کہ تم پر کوئی بھی حالات آ سکتے ہیں اور تم اپنے لیے اتنا بچا کے رکھو کہ تنگی میں تکلیف میں مصیبت میں پریشانی میں کہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اسی معنی میں وہ حدیث بھی ہے جو پہلے بھی سنائی تھی ابو داود میں آیا کہ ایک آدمی سونے کا ڈلا لے کے حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ابود داؤد میں آتا ہے کہ اس نے عرض کیا یہ اللہ کی میں خیرات کر دیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنی عادت کے برعکس اس سونے کو لیا اور اتنی زور سے اس آدمی کو دے مارا کہ اگر وہ سر نہ ہٹاتا تو سر اس کا پھٹ جاتا صحابہ رضی اللہ عنہ سہم گئے کہ یہ بات کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی نہیں تھی اور آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے گھروں سے چیزیں لا کے مجھے اٹھا کے دے دیتے ہو کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور یہ چیزیں میں خرچ کر دوں کو تو کل تم چوراہے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہو منع فرما دیا کہ جہاں تک اپنی ضروریات ہیں ان کے بھی تنگی نہ ہو اور دوسری چیز جو دوسروں کی ضروریات اس گھر میں ہیں ان کے استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ بھی نہ ہو بس ان دو چیزوں کے بعد جو چیز بچ جاتی ہے حکم یہ ہے کہ قلف آپ نے فرمایا اس کیا کر دو تم اللہ کی راہ میں دے دو اسی طرح کا ایک حکم آگے آئے گا وہ آپ سیز کرتے کزالی کا یبین اللہ اللہ اسی طرح واضح کرتا ہے کھول دیتا ہے لکم تمہارے لیے الیات اپنے احکامات کو خدا اسی طرح واضح طور پر بیان کرتا چلا جاتا ہے یعنی دیکھو پہلے حکم شراب کا بہت عام تھا آہستہ آہستہ ہم سے تنگ کرتے رہے اس دائرے کو حتیہ کے تمہیں منع کر دیا اور اسی طرح پہلے تم نے پوچھا تھا کہ کیا چیز خرچ کریں تو ہم نے کہا فلاں فلاں کا خیال رکھنا تمہیں بتا رہے ہیں کہ کیا چیز خرچ کرو اسی طرح ہم اپنے ان مسائل کو ان احکامات کو کھولتے ہیں لعلکم تتفکرون کرون تاکہ لوگوں تم غور کرو فکر کرو پھر دنیا اس دنیا میں بھی بل اور آخرت کے متعلق بھی غور کرو اور فکر کرو کہ دونوں جہان انسان کیسے بنا سکتا ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے دنیا کی طرف بھی متوجہ فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ تم نے کرنا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے کیا کیا کام کرنے ہیں کس طرح اپنا مستقبل بنانا ہے کیا چیزیں غور کرو فکر کرو اور سچ پوچھیں تو بہت بڑا مرض مسلمانوں کا بے فکری کا پرواہ نہیں فکر نہیں ہے اللہ نے کہا لال کم تم سوچو تم غور کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر معاملے میں فکر تھی اتنی فکر تھی اتنا سوچتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ نہ کہتی ہیں وہ رات کو جب گھر آتے تھے اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کے تو بس اتنی آہستہ آواز میں سلام کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی جاگ رہا ہوتا تھا تو سن دیتا تھا جواب دے دیتا تھا پھر کوئی ضرورت ہوتی تھی تو آپ ارشاد فرما دیتے تھے اور اگر سو رہے ہوتے تھے لوگوں کی نیند نہیں کھلتی اتنا فکر تھا کہ وہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ نا تہجد کے لیے اٹھتے تھے روی دن روائی دن آہستہ آہستہ چلتے تھے کہ عائشہ کی نیند خراب نہ اتنا فکر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہت سے لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا اس کام کو اگر تم یوں کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا دو چیزیں تم میں ایسی ہیں جو بہت ہی قابل تعریف انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ نے فرمایا ایک تو جو تم میں حلم ہے بردباری ہے سنجیدگی ہے ایک دم سے غصے اور اشتعال کی بات پر تم مشتعل نہیں ہوتے فلیئر اپ نہیں ہو جاتا تمہیں غصہ ایک دم سے نہیں آ جاتا حلم جو تم ہے ایک یہ قابل تعریف اور ایک فرمایا انات انات کا مطلب یعنی تم اپنے کاموں کو بڑے اطمینان سے جو بھی منصوبہ ہے ان کاموں کو بڑے اطمینان سے ادا کرتے ہو تمہیں کوئی جلدی نہیں پڑی ہوئی ہوتی اور اطمینان سے کام کرتے رہتے ہو فرمایا یہ دو چیزیں بہت قابل تعریف انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ میں نے خود سے ایسے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے میری طبیعت ایسے ہے آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا ہی ایسے کیا اس لیے آدمی فکر کرے کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا نکلے گا اور جو شخص اپنے کاموں کے انجام پہ غور نہیں کرتا کبھی بھی زمانہ اس کا ساتھ نہیں دیتا یہ کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ جو مرضی کرتے رہیں اور انجام نکلے اور زمانہ اس کا ساتھ دے یہ نہیں ہوا کرتا جو بھی آدمی کام کرتا ہے اس کا جب ریزلٹ سامنے آتا ہے تو اگر وہ برا ہے اب وہ روئے زمانہ اس کا ساتھ نہیں دیتا کوئی پوچھتا نہیں ہے اس لیے کہ اس انسان نے یہ حرکت ایسی کی پہلے سوچا ہوتا نا کہ اس کا انجام کیا نکلے گا اسی لیے آپ انشاءاللہ اللہ پڑھیں گے بدر جیسی جنگ جس میں کافروں کی کمر روٹ گئی اہل مکہ کی اور مسلمانوں کے لیے آغاز ہوا فتح کا اللہ نے فرمایا ہم نے یہ اس لیے مار کا برپا کروایا ہے بیامن ہلاکان بتن کہ جسے اس زمین پہ باقی رہنا نا دنیا میں وہ دلیل کے ساتھ جئے کہ کیوں آخر اس کی کیا وجہ ہے اور جس نے ہلاک ہونا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہو کہ انہیں کیوں برباد کیا گیا کیوں ہلاک کیا گیا کوئی چیز بغیر دلیل کے بغیر انجام کے نہیں ہیں منتقی انجام نکلتے ہیں تو اللہ نے فرمایا لا اللہ تم غور کرو فکر کرو کہ اگر تم سب کچھ خرچ کر دو گے